اور اب ہم شروع کرتے ہیں بلا تاخیر اپنا پہلا کوارٹر فائنل آج ہمارا جو ہے نات اس کا پہلا راؤنڈ ہے دوسرے راؤنڈ کا دوسرے راؤنڈ کا پہلا راؤنڈ ہے کوارٹر فائنل جو ہے آج سے شروع ہو رہے ہیں اس سے پہلے تک چھ راؤنڈ جو ہوئے وہ پری کوارٹر فائنل تھے بارہ ٹیموں میں سے چار ٹیمیں ہم سے آج رخصت ہو گئی ہیں اور اب جو ہمارے سلسلے ہیں پچیس سفر تک ان کا یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ ہوگا ہمارا سیمی اور چوتھا ہوگا فائنل جو پچیس سفر کو ہوگا آئیے شروع کرتے ہیں ذوق کیا مدری چینل کے ناظرین میڈیا کی تاریخ کا ایک ایسا منفرد سلسلہ جو صرف مدری چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں اشار کی بنیاد پر کوئی کانٹیسٹ ہو رہا ہے اشار بھی کوئی اور نہیں بلکہ ناتے پاک پر مشتمل منقبتے اولیاء پر مشتمل اشار حمد باری تعالی پر مشتمل اشار ذوق نات میں پڑے جاتے ہیں بہت پیارے پیارے سیگمنٹس مراحل سے انہیں گزرنا ہوتا ہے اور جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہی وہ بڑھیں گے آگے اور آج جو جیتیں گے وہ پہنچیں گے سیمی فائنل میں تو بہت ہی کٹھن مرائل ہیں اب جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے رہ جائیں گے آج جو اب جو بھی ہم سے رخصت ہوں گے انہیں ان پیارے پیارے تحائف وغیرہ دے کر ہم رخصت کریں گے آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں ان کا تعارف بھی ہم لیتے ہیں مدنی نامات کی ٹیم ہے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ٹیم یہ دونوں ٹیمیںٹر فائنل میں ون نہیں کر سکی تھی ایک ٹیم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ جیت ہیں اور مدن انعامات والے پیچھے رہنے کے باوجود آگے آئے کیونکہ یہ جب پیچھے گئے تھے ہارے تھے تو ان کے پوائنٹ زیادہ تھے تو وہ دو ٹیمیں جو پوائنٹ زیادہ لے کر ہاری تھی انہیں آگے آنے کا موقع مل گیا تھا ان میں ایک ٹیم مدری نامات اور دوسری ٹیم آئی ٹی کی ہے جن کا مقابلہ بدھ کو آپ دیکھیں گے اور بدھ سے جو مقابلے ہوں گے کنٹینیو پھر وہ منگل پچیس سفر تک جاری رہیں گے کل ہمارا ایک گیپ ہے اس کے بعد کوئی گیپ نہیں ہے سیٹرڈے البتہ مدری مذاکرہ ہوگا تو اس میں یہ سلسلہ آپ نہیں دیکھیں گے مدری مذاکرہ انشاءاللہ دیکھیں گے اب جو ہمارا اسکیجل ہے ہمارا جو سلسلوں کا جدول ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں کس طرح سے ہمارے کس ٹیم کا کس سے مقابلہ ہوگا اور کس دن ہوگا آپ سکرین پر دیکھ لیں چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں خاص طور پر اس دن بھی آپ دیکھیں اور روزانہ اس کو دیکھیں آج مدر انعامات مدرسۃ المدین آن لائن ہے بدھ کو جامعات المدینہ اور مجلس آئی ٹی جمعرات کو مجلس مدری قافلہ اور شعبہ تعلیم جمعے کو مدرسۃ المدینہ ورسز سوشل میڈیا یہ چار مقابلے ہیں کوارٹر فائنل کے اتوار کو سیمی فائنل ہے پیر کو بھی سیمی فائنل ہے اور منگل کو کیا ہوگا فائنل ہے انشاءاللہ اللہ فیضان مدینہ میں آپ دیکھیں گے بہت ہی بڑا انشاءاللہ انتظام ہوگا آپ سب اس میں شرکت کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے اور بھی کچھ خبریاں ہیں جو ہم وقت کے ساتھ, ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے ہم شروع کریں گے اپنا سلسلہ اور آج جو سیگمنٹس ہیں ان میں ہم نے دو نئے سیگمنٹس شامل کیے ہیں پچھلے راؤنڈ میں سے ایک سیگمنٹ کو کم کیا ہے تو کل ملا کر اب ہمارے ہیں سات راؤنڈ سات سیگمنٹس ہیں سات مراحل ہیں کون سے سی سیگمنٹس ہیں یہ دکھائیے ہمارے ناظرین کو. سات مراحل میں مدنی اشار کی تکرار اب دوسرے نمبر پر ہوگا حروف تحجی تیسرے نمبر پر ایک نیا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مشکل الفاظ اس میں کیا کرنا ہے وہ ہم اسی میں بتائیں گے چوتھا سیگمنٹ ہے نصیب آپ کا پانچواں سیگمنٹ جو دوسرا تھا پہلے یہ ہے درست کیجیے چھٹا سیگمنٹ جو ہے یہ بھی نیا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے پہلا شیر اور آخری شیر اور آخری راؤنڈ وہی ہے جو ہوا کرتا ہے یعنی سوچ سمجھ کر بزر راؤنڈ ہے یہ ان سات مراحل سے گزرنا ہے اور جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہی سلسلے کے ونر ہوں گے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا مرحلہ اس سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا کے ویورس نے جو اپنی رائے دی ہے کس ٹیم کو زیادہ فیورٹ قرار دیا گیا آج کس کو زیادہ رائے ملی ہے ہمارے ناظرین کی دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کو اکیس اور مدن انعامات والوں کو سیونٹی نائن رائے ملی ہے اتنا زیادہ فرق کیوں ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے چاہنے والوں کی آرا پر پورا بھی اترتے ہیں کہ نہیں ان کے اعتماد پر مدنی نامات نام ہی ایسا ہے کہ زیادہ اس کی طرف جھکاؤ بھی ہوتا ہے دل بھی الحمدللہ للہ المدینہ آن لائن بھی مدینہ مدینہ ہے شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ مدنی اشار کی تکرار فیضان عالی کو تین منٹ دیے جائیں گے ایک شعر پڑھیں گے اس کے بعد آگے سلسلے کو لے کے چلیں گے ہر شعر جو پڑھا جائے گا اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے دوسری ٹیم نے شعر پڑھنا ہے پہلا شعر میں پڑھوں گا شعر ہے کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن اے دل فرقتے کوئے نبی اچھی نہیں وقت شروع ہو چکا ہے اور لام سے آپ شعر پڑھیں گے تین منٹ ہے آپ کے پاس لمبیاتی نظیر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو ہے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو, سرسو. جی. ہر شعر پر سبحان اللہ کی سدائے بھی ہو جی, جی. جگ جیم جی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے سبحان ہیں سبحان اللہ دال دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا سبحان اللہ پھر اٹھا پھر اٹھا ولولہ یاد مویلا عرب پھر کچھا دامن دل سوئے بیابان عرب سبحان اللہ ہمارے حاضرین کو آواز کلیئر آ رہی ہے آواز کلیئر ہے نا جی پھر کے گلی گلی تباہ تھو کریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ دال پھر دال آ گیا پونے دو منٹ باقی ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا سبحان اللہ تے تو رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا سبحان اللہ تے تو ماہ نبوت ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جسم میں نہیں سبحان اللہ کاف کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے وہی مدینے گزار اتنے فریکوینٹ شیر آ رہے ہیں لگتا ہے تیاری بہت زبردست ہے جنہیں بلایا جیم جانو جان دل ہوش و خیرا سب اے تم اے مدینے پہنچے, اے تم, اے مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان سارا تو سامان, اے اے سامان, اے اے سامان اے گیا اے اے سبحان اللہ تم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئے نے نور تیرا سب گھرانہ نور سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا بن گیا ہوگا ہمارا ہے ہم اللہ کیوں آ گئے کل کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی قلب بحیرہ کی تسکی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے آپ آخری شعر پڑھیں گے دل دے ڈالیے اپنے لبے جان بخش کا صدقہ اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو دونوں ٹیموں کے لیے اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں بہت ماشاءاللہ پختہ تیاری نظر آ رہی تھی ہماری دونوں ٹیموں میں مدری چینل کے ایک ایک ناتخہ ہیں اور اس شعبے کے دو دو اسلامی بھائی موجود ہیں اور آج دیکھ رہا ہے کون آگے بڑھتا ہے چونکہ دوسرا راؤنڈ ہے تیاری تو ایسی ہونی چاہیے اور دونوں ٹیموں کو برابر برابر پوائنٹ دیے جائیں گے حاضرین بھی تیاریاں کر کے آئے ہوں گے انہیں بھی انشاءاللہ ہم موقع دیں گے اور دیکھتے ہیں سکور بورڈ پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد دونوں ٹیمز کی کیا پوزیشن ہے کے بعد شروع کریں گے اگلا مرحلہ مدنی اشار کی تکرار پورا ہوا تین منٹ میں کسی کا پلہ نہ جھکا نہ گرا نہ بڑا دو دو پوائنٹ ہو چکے ہیں حاضرین میں سے کون آئے گا دو, آن... دو کوئی چاہیے جو ذوق نات میں مدنی اشار کی تکرار کریں بہت سارے امیدوار ہیں جی آپ پہلے آ چکے ہیں نا جو پہلے نہیں آئے ان کو لے لیں کھڑا کوئی بھی نہیں ہو آ جائیں آ جائیں جلدی آ جائیں اور کون آئے گا آپ آپ کر چکے ہیں پہلے مقابلہ آ جائیں مدنی منع سامنے مدنی بڑے ہیں کیا نام ہے آپ کا نام بتائیں نام کیا ہے آپ کا بھائی نام بتائیں شیر سلطان آپ کا کیا نام ہے محمد حماد حماد چلیں بھائی پہلا شیر پڑھتا ہوں میں آپ شیر دی مجھ سے خدمت کے کچھ کہیں کہ ہاں رضا مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ پڑھیں میم سے جلدی جلدی میرے جلدی آقا آ آ آ آ بغیر ترس کے جلدی جلدی, جلدی, جلدی میرے آقا آئے جم یہ شیر نہیں ہے میں جو یوم مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ماشاءاللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بتا رہے ہیں اکبر اللہ اکبر تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا دو مدینے کی اجازت نبی رحمت شفیع یہ یہ شیر یوں نہیں ہے وہ تو مجھے مدینے کی اجازت جلدی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی چلے بھائی باہ بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ ان کی دل جو نہیں کریں گے آپ لوگ مین سے شیر جلدی میم چلے بھائی کیا نام بتایا تھا حماد بھائی کو توحفہ پیش کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے مقابلہ جیت لیا ہے دوسری طرف کے اسلامی بھائی نہیں بتا سکے اپنی باری کا شیر دو دو پوائنٹ ہیں دونوں ٹیموں کے مدنی اشار کی تکرار مکمل ہوئی اور اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے پہلے یہ پانچویں نمبر پہ ہوتا تھا اب یہ مرحلہ دوسرے نمبر پہ ہوا کرے گا کوارٹر فائنل میں حروف اتحت شروع مدنی, مدنی چینل کے ناظرین حروف تاجی جی 37 اردو کے حروف اس پہ لکھے ہیں اور ہر ٹیم کا ممبر آئیں گے اب یہ کسی کی مدد نہیں کریں گے آپس میں Uh, مشورہ نہیں کر سکتے اپنی باری پر اس کو ویل کو گھمائیں گے اور جو حرف آئے گا اس سے انہوں نے شیر 25 سیکنڈ میں سنانا ہے نہ آپ ان کی مدد کریں گے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ لوگ کون آئے گا پہلے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائے دیکھیں کون سال حرف آتا ہے ہر حرف پہ تیاری کی ہوگی آپ نے تیاری بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی آ جاؤ تھوڑی تھوڑی ریشان بھائی کے لیے کون سا ہرف ہے काफ, काफ سے شیر پڑ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی سبحان اللہ چلیں ہر جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا اب ان کی باری ہے آئیے زاہد بھائی عبد الحصیف بھائی جی بسم اللہ پڑھ کے الٹے ہاتھ سے گھما دیا کوئی بات نہیں ہاتھ سے گھمایا کر آپ کے لیے بھی کوئی حرف آئے گا آپ نے اس سے شیر سنانا ہے تیار ہیں آپ ذہنی طور پہ جی بالکل دیکھیں کیا آتا ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں او ہو ہو ہو ذات ذات سے شیر پڑھیں گے آپ زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے سبحان اللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے ایک ایک پوائنٹ لے لیا ہے کون آئیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے یہ گمایا ہے کہ ہلایا ہے سے ہلا اچھا یہ آ گیا زال زال سے شیر سنائیں گے آپ یہ زائرے میں تو زا ہے زال سے سنانا ہے بیس سیکنڈ باقی ہیں اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا ان کی ٹیم کا ممبر بھی آپ بھی نہیں پندرہ سیکنڈ باقی ہیں زال سے شیر ہر حرف پر ایک پوائنٹ ہے دس سیکنڈ زال زال سے تو کئی اشار ہیں کوئی بولے گا نہیں آتے چار سیکنڈ ہے جلدی کیجیے آپ کا وقت ختم ہو گیا اور آپ جواب نہیں دے سکے ہیں یا اللہ زال سے تو دیکھیں کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں زور سے پڑھیں زرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سیاروں سے نہیں سیاروں کے آپ نے درست شیر پڑھا ہے لیکن پوائنٹ نہیں ملے گا وقت کے بعد پڑنے کی وجہ سے بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کون آئیں گے آئیے ماشاءاللہ شاکر آصف آصف بھائی جی تو آپ نے دو بار گھمایا چلو کوئی بات دیکھیں کیا آتا ہے آپ کا حرف ہے تو کہیں رک نہیں رہا تیز سے بہت آسان ہے تیز تے تے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا کس کا شعر ہے اعلیٰ حضرت حضرت کا شعر ہے سبحان اللہ دونوں کے دو دو حرف ہو چکے ہیں ایک ٹیم نے ایک جواب نہیں دیا تیسرے اسلامی بھائی حروف تحجی میں دیکھیں عبد الماج بھائی کے لیے کیا حرف آتا ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آج سے اللہ رال سے آپ کی ٹیم سے شیر نہیں آیا تھا آپ کے لیے زال آ گیا تو آپ دیں گے اچھا نہیں ڈال ڈال سے کوئی یہاں نہیں بولے گا پلیز دیکھیے مجھے آواز आ گئی ایک نے بولا ہے ابھی تو شاید نہیں آئی جی سے یہ کانٹیسٹ ہے اس میں کسی کی ہیلپ نہیں کرنی ہے نا آپ نے یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی جلدی کیجئے ڈال ڈال سے شیر چار سیکنڈ باقی ہیں تو ماجد بھائی ڈال خود ایک شیر کا سٹارٹنگ ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ کچھ یاد آ رہا ہے اللہ گھبرا تو نہیں ہے آپ نکل گیا ایک دم سے نکل گیا اب آ گیا دی قلب میں عظمت اللہ حقب یہ مقابلہ اس طرح ہوتا ہے حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام ایک اور پوائنٹ آپ نہیں لے سکیں کوئی بات نہیں چلیں آپ ہمت نہیں آ گا کون ہے آخری اسلامی بھائی آئیے ویل گما کر اس سے شعر سنانا ہے جو ہر آئے اشارے کے سامنے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے دیکھیے آپ کے لیے کیا آتا ہے ہو سکتا ہے اس مرحلے کے بعد دو پوائنٹ کی برتری انہیں مل جائے غین سے شیر سنائیں گے پچیس سیکنڈ باقی ہیں غور سے سن تو رضا آہا آہا سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزا دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو جواب درست دے دیا ہے یہ مرحلہ تین, تین پوائنٹ کا تھا تینوں اسلامی بھائی ہر ٹیم سے آئے اور نمبر اب آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں دو نمبر کی دو پوائنٹ کی برتری جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں نے تینوں جواب درست دیے اور مدنی ناماد والوں نے صرف ایک جواب درست دیا پانچ پوائنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن مدنی ناماد والوں کے تین پوائنٹ ہیں لیکن ابھی مایوسی نہیں ہے کوئی آپ میں سے کون آئے گا ایسا آئے جس کی تیاری بھی ہو آپ سنائیں گے شیر پھر آئیے مائک السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اسد جی اسد محمد اسد محمد اسد کر لے آج اس کو گھمائیں اور پھر شیر سنانا ہے بسم اللہ پڑھ کے واہ بھائی بڑی طاقت ہے ٹیم والوں سے بھی زیادہ تیز گھمائے کتنے سال کے آپ ایٹ ایئرس ماشاء اللہ کون سی کلاس میں تھری کلاس دیکھیں آپ کے لیے کون سا حرف آ رہا ہے اسکرین پر دیکھے آتا رہے گا وہاں بھی نظر آئے گا سامنے دیکھے کیا آیا اس سے تو کوئی شیر ہی نہیں آتا ہے اس سے کوئی شیر آتا ہے ہاں؟ چلے آپ دو فلور اوپر چلے جائیں ری سے سنا دیں ری سے کوئی شیر یاد ہے کس سے یاد ہے صرف گھمانے کے لیے آئے تھے چلے کوئی بھی شیر سنا دیں کون سا یاد ہے میم سے یاد ہے چلے سنا چلا میں مدین چلا میں پھر کرم ہو گیا میں مدین چلا. چلا کیا نام بتایا تھا محمد, محمد اسد ان کو بھی توحفہ پیش کریں گے ماشاء اللہ <laughs> ماشاء اللہ ان کی تیاری نہیں تھی بس ویل گمانا تھا تو ان کی دل جوئی ہو گئی سلسلہ جاری ہے ذوق نات کا آج پہلا کوارٹر فائنل ہو رہا ہے کوئی ایک ٹیم آج ہم سے رخصت ہوگی اور ہم شروع کریں گے اب اپنا تیسرا سیگمنٹ اس کا نام آپ دیکھیں گے اور اس میں کیا ہے اس کو میں ابھی اناؤنس کروں گا پہلی بار یہ مرحلہ ہمارے اس سلسلے میں ہو رہا ہے آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ مشکل الفاظ یقیناً کسی بھی شعر کو سمجھنے میں بڑے دقت پیدا کرتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں حاضرین اور ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شعر کے مشکل الفاظ سمجھ آ جائیں تو شعر عام طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ بھی اشار ہی کی بنیاد پر مقابلہ ہے تو مشکل الفاظ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں ہر ٹیم سے اس سیگمنٹ میں پانچ پانچ الفاظ پوچھے جائیں گے ان کے معنی اسکرین پر ہوں گے انہیں آپشن دیے جائیں گے اور وہ تین میں سے کسی ایک آپشن کو قبول کریں گے جواب درست ہوگا تو ہر جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا اور اگر غلط جواب دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا پانچ پانچ نمبر لینے کا سنہری موقع آپ کے لیے ہے آگے بڑھنے کا ایک اور موقع دیکھیں مدر انعامات والوں کو ویسے تین دو نمبر کی کمی ہے اس میں آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ لوگ مشکل الفاظ مدر انعامات والوں سے پہلا پہلے یہ شروع کرتے ہیں ایک ساتھ آپ سے پانچوں پوچھے جائیں گے پھر ان کی طرف ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلا لفظ ہماری بدری انعامات کی ٹیم کے لیے کیا ہے آپ میں سے کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا یہاں پر کوئی آواز نہ نکالے پلیز پہلا لفظ ان کی اسکرین پر چلایا جائے گا اور یہ سلیکٹ کریں گے لفظ ہے دمک اور آپ کے لیے آپشن ہیں تین ہر بار تین آپشن ہوں گے پچیس سیکنڈ کا کاؤنٹر چلے گا آپ سلیکٹ کریں گے ایک لفظ روشنی خوشبو یا چراغ دمک کا کیا مطلب ہے چودہ سیکنڈ ہے ہر جواب پر پچیس سیکنڈ ہے اور ایک پوائنٹ ہے ایک روشنی روشنی روشنی انہوں نے किया کیا ہے ہماری مجلس اس کا فیصلہ کیا کرے گی جی روشنی انہوں نے جواب دیا بتائیے یہ جواب درست ہے یا نہیں ان کا جواب درست ہے جواب درست ہے جب جواب درست ہوتا ہے تو آپ کے اوپر سب لائٹیں جلتی ہیں کیا بات ہے اچھا منظر ہے ماشاء اللہ دوسرا لفظ تین پانچ کا جواب دیں گے آپ ایک ساتھ ایک پوائنٹ آپ نے لے لیا ہے لفظ ہے جنا جنا کا مطلب بتائیے جنات جنت یا جنون تینوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے پچیس سیکنڈ کا وقت ہے جنت سوچ لیجئے مشورہ بھی کر سکتے جنت بتائیے ان کا جواب درست ہے کہ نہیں جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہر جواب پر سبحان اللہ کی صدایں ہوں آپ بھی سیکھتے رہیے اس میں انفارمیشن بھی ہے تیسرا لفظ ہماری ٹیم مدری انعامات کے لیے ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے امبر امبر کا مطلب انگور رنگین یا خوشبو یہاں سے کوئی جواب نہ دے پلیز کہیں ایک بولیں ابھی خوشبو سوچ لیجئے آپ نے کہا خوشبو دیکھیے ان کا جواب جواب درست ہے ماشاء اللہ تینوں کے تین کے جواب درست ہو چکے ہیں چوتھا لفظ چوتھا لفظ کون سا ہے ان کے لیے غبار غبار کا مطلب بتائیں گے دھول دھواں یا آندھی ان تین میں سے کوئی ایک اس کا مطلب ہے مانا ہے جلدی سلیکٹ کریں گے سترہ سولہ غبار دھول دیکھ لیجیے ابھی آپ کی ٹیم میں مشورہ جاری تھا دھول سلیکٹ کر لیا جائے دھول انہوں نے جواب دیا بتائیے ان کا جواب درست ہے کہ نہیں جواب پھر درست ہے سبحان اللہ آخری لفظ باقی ہے جی پانچواں لفظ کون سا ان کے لیے اس بہت آسان ہو گیا ہے گناہ آسی یا گناہگار گناہ گار گناہ انہوں نے کہا گناہ اور جواب درست ہے پانچ الفاظ ان سے پوچھے گئے پانچوں کے معنی انہوں نے درست جواب دیے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں आ, <laughs> اس سیگمنٹ میں یہ پیچھے جانے کو تیار نہیں تھے پانچوں پوائنٹ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں لیکن یہاں سے کچھ اسلامی بھائی بعض اوقات ہلکی ہلکی آواز میں جواب دیتے ہیں پلیز ایسا نہ کریں پلیز ایسا نہ کیا کریں کسی کی ہیلپ کریں گے تو دوسری ٹیم کے ساتھ نہ انصافی ہوگی ٹھیک ہے ان شاء اللہ سبحان اللہ کی صدایں لگائیں جب آپ سے پوچھا جائے تب آپ پوچھا جواب دیں آپ تیار ہیں سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ है? کچھ بھی آ سکتا ہے آسان بھی ہیں اور مشکل الفاظ بھی ہو سکتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن والے یہ ہمارا بہت ہی پیارا شعبہ ہے اس پہ آن لائن دنیا بھر میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے یا اس کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ رابطہ کیجئے اور اپنے آپ کو آ, کیو میں شامل کر دیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو آ, اس مجلس میں جو اساتذہ کرام ہے کاری صاحبان ہیں وہ قرآن پاک پڑھائیں گے بلکہ اب تو جامعات المدینہ آن لائن بھی شروع ہو چکا ہے اور آن لائن عالم بنایا جاتا ہے الحمدللہ پانچ الفاظ آپ سے پوچھے جائیں گے جواب آپ دیں گے ہر کسی کا پچیس سیکنڈ میں دیکھیں پہلا لفظ ٹیم مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے لیے کیا رہا ہے اسکرین پر نثار نثار کا مطلب قربان دروازہ یا آسمان بتائیں گے آپ قربان قربان انہوں نے کہا اور ان کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ دوسرا لفظ ان کے لیے اسکرین پر شو کیا جائے گا ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے چرخ چرخ کا مطلب کیا ہے روشن دان آسمان یا زمین بتائیں گے آپ پچیس سیکنڈ میں دو پوائنٹ کی برتنی پچھلے راؤنڈ تک انہیں حاصل تھی یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا آسمان آسمان میں نے کب پوچھا آپ سے صحیح ہے کہ غلط ہے کوئی پلیز یہاں سے نہ بولے آپ کا وقت جو ہے وہ جاری ہے آپ چینج کر سکتے ہیں آسمان, آسمان انہوں نے کہا اور ان کا جواب بالکل درست ہے دو الفاظ ہو چکے ہیں تیسرا لفظ کیا ہے اسکرین پر آئے گا اور یہ جواب دیں گے پچیس سیکنڈ میں تیسرا لفظ لفظ ہے شاد شاد کا مطلب کیا ہے کھڑکی یا گمان یا خوش خوش بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ان کا جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کیا ہے جواب ایک بار جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ چوتھا لفظ پانچ الفاظ پوچھے جانے ہیں چوتھا لفظ کیا ہے ان کے لیے بڑا ہی آسان ہے اشک اشک کا مطلب کیا ہے سف یا بچھونا آنسو آسو اور اس بار پھر ان کا جواب درست ہو گیا ہے چار پوائنٹ لے لیے ہیں اور پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے آخری لفظ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کون سا لفظ ہے ان کے لیے لفظ ہے عارض کا مطلب قابو آر یا رخسار بتائیے رخسار رخسار انہوں نے کہا سلیکٹ کر لیں اس کو وقت جاری ہے آپ بدل سکتے ہیں انہوں نے کہا رخسار ان کا جواب اس بار پھر درست ہو گیا ہے شاء اللہ پانچ پانچ الفاظ دونوں ٹیموں سے پوچھے گئے اور کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے اور نتیجن مدرسۃ المدینہ آن لائن والے اس وقت دس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور مدن نامات کی ٹیم آٹھ پوائنٹ پر ہے دو پوائنٹ کی برتری حاصل ہے سامنے والی ٹیم کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کو تین مراحل ہو چکے ہیں اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں پچھلے تین مراحل میں کس کی کیا کارکردگی رہی اسکور بورڈ بعض اوقات ان کے لیے بھی ہوتا ہے مفید جو نئے جوائن کرتے ہیں ہمارے ناظرین جو ہمیں ابھی دیکھتے ہیں اور بیچ میں سے آتے ہیں چینل بدلتے ہوئے پہنچتے ہیں وہ دیکھیں تین مراحل ہو چکے ہیں اور مدنی اشار کی تکرار حروف تہجی اور مشکل الفاظ ان تین سے گزر کر مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے دس نمبر ہیں مدن نامات والوں کے آٹھ پوائنٹ ہیں اور مقابلہ بڑا سخت جاری ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے نصیب آپ کا فیضانے والا حضرت مدری چینل کے ناظرین نصیب آپ کا یہ ہمارا پچھلے راؤنڈ میں بھی یہ راؤنڈ ہوتا رہا پری کوارٹر فائنل میں بھی اس کو آپ نے دیکھا لیکن اس میں ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے اس بار وہ یہ کہ پہلے ہم دو مرتبہ انہیں بلاتے تھے اور کوئی بھی آ سکتا تھا اب ان کی ٹیم کا ہر ممبر آئے گا اور مشورہ تو پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے اور اب تین تین بار آئیں گے یہ تو آپ کو اب ایک موقع زیادہ بھی ملے گا اور اب ہر کسی نے آنا ہے کوئی بولے گا کہ نہیں آپ ہی دو دفعہ چلے جائیں ایسا نہیں کریں گے ہر ممبر نے آنا ہے اور اس میں بھی مشورہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کچھ انعام نکلا پوائنٹ نکلا کوئی کتاب نکلی کوئی تبرک نکلا یا مدری چیک نکلا تو جس کا نکلا اسی کا ہوگا تیار ہیں ابھی شروع کرتے ہیں دل کی جانب سے مدرس المدینہ آن لائن کی ٹیم میں سے کون آئیں گے آپ آئیں گے اپنے پسند کا کلر چوز کریں گے اور پھر اس میں سے دیکھیں کیا نکلتا ہے آپ کے نصیب سات رنگ ہیں آپ کے سامنے کون سا رنگ پسند فرمائیں گے براؤن براؤن کھول دیں دیکھ لیجئے اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ نے جواب دینا ہے اور ہم کوئی ڈیل بھی کر سکتے ہیں بیچ میں آپ کے لیے ہے ایک شیر اور اس کا خالی حصہ آپ نے پورا کرنا ہے آپ میں سے کوئی جواب نہیں دے گا ہر اگر جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا شیر ہے ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹہرو گٹھڑیاں اب ڈیش ہے یہ ہے بلینک اور کی کس جانے دو بیچ میں کیا ہے کیا آپ نے بتانا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر گٹھڑیاں تو شہر امید کی کس جانے دو سوچ لیجیے جی پکی بات ہے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ مرحبا ایک پوائنٹ آپ نے حاصل کیا اس میں ایک پوائنٹ ہی لکھا تھا اس راؤنڈ میں نمبر فکس نہیں ہے جو نکلے گا وہی ملے گا آپ تیار ہیں کون آ رہا ہے پہلے آئیے یہاں ہے مدنی انعامات کی ٹیم میں سے پہلے ممبر آئے ہیں کون سا کلر پسند کریں گے براؤن کھل چکا ہے چلو چلو آپ کے لیے بھی ہے ایک سوال اور جواب دینا ہے آپ نے بڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے اور بہت آسان بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس میں ٹرک بھی ہے سوال ہے یہ دو پوائنٹ کا سوال ہے اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ اپنے ٹیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تین آزائے پاک کی شان پر شیر سنائیں اب یہ تین اشار میں سنائیں یا دو شیر میں تین آزاد کا ذکر ہو جائے یا ایک ہی شیر میں ہو جائے یہ آپ کے اوپر ہے اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دس سیکنڈ باقی ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام یہ تو ہو گیا ایک جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام تبسم تو عادت تبسم مبارک نہیں ہے جن کا ممبر بنی جی ووٹ مبارک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجلس کا فیصلہ ہے یہ جواب بھی درست ہے جن کا منبر بنی گردنے اولیا یہ تو غوث پاک ہے دو ہو گئے جس کو بارے دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سے جواب ان کا درست مان لیں گے تبسم والا بھی آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے ماشاء اللہ اچھا ایک شیر میں بھی تو اس کا ہو سکتا تھا کون سا دلکاتا نور کا سورت کے لیے آیا ہے سورہ نور محن اللہ اور سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پل دہن پولن پل بدن پھول چار کا ہو گیا نا تو یہ ایک شیر میں بھی ہو سکتا تھا لیکن بہرحال آپ نے پھر بھی جواب درست دے کر دو پوائنٹ حاصل کر لی ہیں ایک پوائنٹ کی کمی ہے پھر بھی آپ کی ٹیم کو کون آ رہا ہے اب اس مرحلے میں مشورہ نہیں ہو سکتا ہے ہر ممبر نے آنا ہے لازمی طور پر کون कौ, سا رنگ پسند کریں گے براؤن ہو گیا ہے یلو ہو گیا ہے بلیک بلیک بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کے لیے کیا نکلتا ہے ارے واہ ایک پوائنٹ کا یہ سوال ہے آپ جواب دیں گے ایک شیر ہے پوچھا گیا ہے کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے پوچھا یہ گیا ہے یہ شیر حمد ہے یا ناپ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا ایک پوائنٹ ملے گا اگر آپ نے درست جواب دیا یہ حمد ہے یا نات نعت ہے یا من یہ اس پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے غالب میں جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیںد ہے یہ حمد ہے یا نعت کا شیر کون سا ہے جواب دیجیے آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے وہی رب یہ حمد ہے یہ حمد ہے یا نعت کا شیر ہے اس شیر کے بارے میں کیا کہیں گے یہ شیر حمد پر مشتمل ہے کہ نات پر یہ شیر کس پہ مشتمل ہے حمد ہے یا نات ہے یا دونوں ہے کیا ہے آپ نے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی ہم ہے دن کریں اس کو مجلس سے پوچھیں گے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا آپ نے کہا یہ حمد ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے یہ حمد بھی ہے اور نات بھی ہے دونوں ہے اس لیے ان کو ایک پوائنٹ نہیں ملے گا یہ کیا ہے دونوں حمد بھی ہے اور ناز شریف بھی ہے بہرحال کوئی بات نہیں ہوتا ہے دو دو ہو گئے نا نہیں آپ دوسرے ہیں آئیے کون آئے گا ہر ٹیم کے ممبر نے آنا ہے اور بلیک براؤن اور یلو باکسز کھل چکے ہیں اب چار باقی ہیں کون سا پسند کرے تھے گرے دیکھیں کیا نکلتا ہے کچھ سوال ہے اور آپ کے لیے ایک خالی شیر ہے پورا کرنا ہے جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا شیر ہے یہ والا امیر احل سنت کا شیر ڈیش ڈیش ڈیش آکا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے اس سے پہلے کیا ہے یہاں یہاں کیا ہے جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا آپ کے پاس وقت کم ہے دس سیکنڈ باقی ہیں اپنی ٹیم کو برابر کرنا ہے اگر سامنے والی ٹیم سے تو آپ جواب دے دیجئے کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا یہ شیر تھا کوئی بتائے گا نہیں ہے کسی کو پتا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نارا لگے نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد آمدور کی آمد آقا آمدار کی پوائنٹ نہیں ملا انہیں دونوں ٹیموں سے دو دو اسلامی بھائی دو دو ممبر آ چکے ہیں اور چار باکسز کھل چکے ہیں پانچواں باکس کھولنے کون گے یلو بلیک گرے اور براؤن چار باکس کھل چکے ہیں ایک دو اور تین باقی ہیں کون سا پسند کریں گے جی گرین جی جی جی آخری اسلامی بھائی ہیں ہیلپ کوئی نہیں کرے گا ٹیم میں سے ان کے لیے بھی ایک سوال ہے جواب دیں گے یہ, یہ ناتیہ شیر کس بزرگ کا لکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ ملے گا اگر درست جواب دیں گے تو خوش کون و مکا اور توازو ایسی ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا جواب دیں گے آپ جلدی آپ کے پاس چودہ سیکنڈ ہے تیرہ بارہ کس نے لکھا یہ شیر خوش کون و مکا اور تواز ایسی جلدی کیجیے حسن رضا خان زور سے حسن رضا خان صاحب ایک پوائنٹ ہے نا آپ نے کہا حسن رضا خان صاحب اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر ہے کون سے کلام کا ہے پتا ہے جلوائے یار ادھر بھی کوئی تھے ہسرتیں آٹھ پہر سکتی ہیں رستہ تیرا ماشاء اللہ زبردست دیا آپ نے تینوں ہو چکے ہیں آپ کے آخری ممبر رہ چکے ہیں مدر انعامات کی ٹیم کے دو نمبر کی کمی اب بھی اسکرین پر ہے آپ کے لیے آپ کے پاس دو باکسز ہیں آپ کے پاس آپشن ہیں پنک اینڈ بلو کون سا پسند فرمائیں پنک دیکھیے کیا نکلتا ہے آپ کے ہاں ہاں ہاں ہاں اب ایسا کچھ ہے کہ پہلے بھی یہی بات ہاں پہلے بھی بات ہے یہ آپ کے لیے یہ ہے ایک پوائنٹ آپ کا کم ہو جائے گا آپ کو ویسے پوائنٹ کی کمی دی کوئی بات نہیں چلتا ہے ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بہرحال یہ نصیب ہے اپنا اپنا ہے کسی کو پوائنٹ دینا پڑتا ہے کسی کو پوائنٹ مل جاتا ہے بہرحال یہی ذوق ہے اچھا آپ یہ سمجھ رہے تھے سلسلہ جاری ہے اور ذوق ناگ کے چار مراحل ہو چکے ہیں چار ہو گئے پانچ ہو گئے پانچ مرائل ہو چکے ہیں پانچ مرائل سے گزر کر مدر انعامات کی ٹیم نو پوائنٹ پر ہے مدرست المدینہ آن لائن کی ٹیم چار پوائنٹ چار مرائل ہیں ٹھیک ہے مدرست المدینہ آن لائن والے بارہ پوائنٹ پر ہیں دیکھتے ہیں چار مراحل سے گزر کر ہمارے یہ ٹیم کس طرح آگے پہنچی ہیں چار مرائیل سے گزر کریے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے اور بارہ پوائنٹ جو ہیں فضر فتح آن لائن والوں کے ہیں مدینہ مدرینعت والوں کے نو پوائنٹ ہیں اعلی حضرت چلے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں جذبات بڑھا لیتے ہیں اعلی حضرت کی شان میں یہ نعرے ہیں محبت حضرت ایسے نہیں مزے کے ساتھ عشق و محبت حضرت عشق و محبت حضرت سندرانے والا حمرہ چلے یہ شیر کون پورا کرے گا یہ شیر ہے مصطفی خیر الوراہو شیر پورا کرنا ہے کسی نے کیا نام ہے آپ کا محمد حماد حماد ماشاء پورا کریں ہاں شیر کا بولا شیر کا بولا شیر گئے بھول, بھول گئے مصطفیٰ خیر الوراہو سرورے کی شور سرور سرورے, بھول سرورے, بھول سرورے, بھول سرورے بھول ہر دو سراہ کوئی بات نہیں ان کو تحفہ پیش کر دیں آپ پورا کریں گے چلے آپ کر دیں میں نے تو پورا کر دیا نا آپ سے دوسرا پوچھ لیتے ہیں یہ شعر آپ پورا کر دیں میں نے بتا دیا نا سرورے ہر دو سراہو چلے یہ شعر پورا کریں کیوں رضا کڑتے ہو ہستے اٹھو چلے تشریف رکھے کوئی بات نہیں کون بتائے گا کیوں رضا کڑتے ہو ہستے اٹھو لے لے باپو کسی سے لے لیں یہ جواب دے چکے ہیں تو ان سے لے لیں جی پورا کریں جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ امام شریف چادریں بھی بانٹے باپو چلیں یہ شیر بتائیے کس کا شیر ہے شیر ہے آسماں تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصد میں اتارا کرتا آپ بتائیں گے آتا ہے کھڑے ہو ہاتھ وہی اٹھائے جس کو بتاؤ الہ حضرت نہیں آپ کا جواب صحیح نہیں ہے جی آپ جلدی امیر امیر علسن نہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے چلے آپ بتا دیں مستفیٰ رضا نہیں آپ کا جواب درست نہیں ہے تشریف رکھیے جی کس کا یہ شعر کھڑے آپ کھڑے ہو مولانا حسن رضا کس کا مولانا حسن رضا مولانا حسن رضا آپ کا جواب درست ہے امام شریف کی نیت کر لیں اور باندھ بھی لیں انشاءاللہ شاء ات ہاتھوں بنوا لیں کسی سے ہے کوئی باندھنے والا ماشاء اللہ دیکھیں اسلامی بھائی امام شریف باندھ رہے انشاءاللہ مدنی منو کو بھی میں دیں گے چلیں بتائیے یہ کس کا شہر ہے شیر ہے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں لب کوئی نہیں بولے گا صرف ہاتھ اٹھائیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں چلیں ان سے پوچھ لیں کیا نام ہے آپ کا کریم رضا کریم رضا بتائیے کس کا شیر ہے مولانا حسن رضا خان حسن خان جواب غلط ہے آپ بتا دیں جی اعلیٰ <tournament> حضرت حضرت نہیں غلط جواب مصطفیٰ رضا خان مولانا مصطفی رضا خان نوری مفتی اعظم ہند آپ کا جواب درست ہے مدری چادر اوڑھ لے آ تو اچھے لگیں گے سلسلہ جاری ہے چار مرائل ہو چکے ہیں تین باقی ہیں اور آج چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنی جو معمول کی اجتماع ذکر نات کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو آج نہیں کریں گے آج ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے مقابلے کو کچھ کالز ہیں آئیے وہ کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ میرا نام محمد کاشف بلوچستان کے شہر چوکی سے اعلیٰ حضرت کے قبط سنا دی, دی اعلی حضرت کی منقبت ہم نے الحمد للہ سلسلے کے شروع میں شامل کی دی رزانہ اعلیٰ حضرت کے مدنی مکالمے میں وقت کم ہے ان کل آپ کو ضرور سنائیں گے اگلی کال آپ کا سسٹر ماشاءاللہ مدینہ مدینہ براہ کر آپ سے مدری جائے کہ مجھے کوئی داتا صاحب کی کوئی منقبت سنا سبحان اللہ اب ہم نے کہا ہے کہ آج نہیں کریں گے تو کال ناد کی آ رہی ہیں اگلی کال دیجیے پاک بھائی کی بارگاہ میں آپ مجھے سنا دیں ناد کیا بات اعلیٰ حضرت کی وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ اگلی کال دیجیے اپنا نام جاوید ہے ماشاء آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا ہے میری اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے کچھ سونا دے عشق میں چلیں آپ کی فرمائش پر ایک دو شعر شامل کر لیتے ہیں پھر مدنی مقابلے کو آگے بڑھائیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد سرو شکرے خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نسار جان پلا ہو غفر یہ کس شہر شاگے والا کی آمد آمد ہے مناتے رہیں گے انشاءاللہ آئیے اپنے مدری مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مدری نامات کی ٹیم اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آج پوائنٹس ساتھ سکور بورڈ پر نیچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا ہے کہ آج کون آگے بڑھتا ہے کس میں ہے کتنا ذوق نات یہ فیصلہ ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد آئیے اپنا اگلا مرحلہ شروع کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی حضرت رہے حضرت درست کی دیئے درست کیجیے میں کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے ایک ایک شیر دونوں ٹیموں کو ملے گا اور پزل انہوں نے کم سے کم وقت میں لگانے ہوتے ہیں پزل باکس میں لیکن اس سے پہلے آج کا جو سوال تھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم بیش کتنی کتابیں لکھی اس کا جواب ہے ایک ہزار ایک ہزار کم کتابیں لکھی ہیں اور اس کے درست جواب دینے والوں کے میں سے بارہ کے نام ہم لیں گے اور کسی ایک کے لیے قرآن دازی کے ذریعے توحفے بھی گھر تک پہنچائے جائیں گے جی باپ جو درست نام ہیں ان میں سے بارہ کے نام پیشے خدمت ہیں محمد اویس سلطانی اتاری سردار آباد فیصلہ آباد بنتے محمد احمد رحیم یار خان محمد فہد سعید اتاری جنگ محمود اتاری حافظ آباد بنتے لیاقت ہارون آباد بہاول نگر بنتے محمد شریف اطاریہ پنو عاکل واصل اتاری, اتاری، کوہی والا محمد امتیاز اتاری اسلام آباد بنتے خلیل اتاریہ مٹیاں کھاریاں عمر حیات اتاری جہان خان بکھر بنتے مرتضی کمالیہ وقاص کامرہ ان بارہ کے درمیان قرآن دازی ہوگی اور آپ بتائیں گے کیا نام اناؤنس ہوتا ہے کتنے سال کی آپ سال ایئر ماشاء اللہ پانچ سال تو آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے چلیں آپ نکالیں قرآندازی کریں دیکھیں کس کا نام اچھا آپ کو آپ پڑھ سکیں گے اس پہ کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے پڑھے نہیں پڑھنا آتا اس پہ لکھا ہے وکاس کامرا کامرا کیا ہے بھائی جی کامرا یہ ایک جگہ ہے جی جی وکاس بھائی کو مبارک ہو ان کے لیے قرآن داری میں انشاءاللہ شاء اللہ نکلے ہیں ان کے گھر تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے تو آپ نے قرآن داری تو کر لی مدنی مقصد بھی سنا دیں انگلش آئی مسٹ آئی مسٹری ان شاء اللہ ان شاء اللہ اردو میں سنائیں گے اردو میں سنائے الیاسی عالم ان شاء اللہ یہ تو عربی میں تھا نا عربی میں تھا اردو میں کیا ہے مجھے اپنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ ماشاء ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کریں گے ماشاءاللہ اللہ افشاد تاریہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سلسلہ جاری ہے ذوق نات کا پانچواں مرحلہ ہے اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک شعر دیا جائے گا انہوں نے درست کرنا ہے کم سے کم وقت میں سب سے پہلے مدنی ناماد کی ٹیم سے آئیں گے تیار ہیں آپ ان کے لیے کون سا شعر ہے جو درست کرنا ہے دکھائیے اسکرین پر کون آئیں گے آپ میں سے پہلے شعر دیکھ لیں پھر طے کریں گے ہاں ہاں ہاں بہت ہی پیارا شیر ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سنوالی ہے شیر یاد ہے آپ کو آپ آئیں گے آپ کا ہے مدری انعامات آپ کا یہ باکس ہے اور آپ شروع کریں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے کم سے کم وقت میں بنائیں گے سامنے والی ٹیم کو ملے گا ہدف اس سے بھی کم وقت میں بنانے کا تیرا نگہ بان گئے تیرا نگہ بان گئے چشمہ وہ ہم سلامت رہے سلامت ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ ہو گئی ایک منٹ یہ کوئی مسٹیک ہو گئی یہ کاؤنٹر میں دوبارہ کاؤنٹر چلے گا اس کو روک دیں دوبارہ کاؤنٹر چلے گا اور دوبارہ آپ کو ٹائم ملے گا ایک منٹ اوکے ہے ریڈی ہے تو مجھے بتائیں چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے پیارے رضا کاؤنٹر چلتے آپ کی ٹیم کے اسلامی بھائی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہیں پہ کھڑے رہ کر ہم اتنی رفتار نہ دکھائیں کہ ہم رس جائیں آپ کا پر کے ہو چکے ہیں بیالیس سیکنڈ چاندان چاند خود سوالی آپ نے مکمل کیا ایک منٹ اور تین سیکنڈ میں ایک منٹ تین سیکنڈ میں انہوں نے پزل اپنا مکمل کر لیا ہے اور دیکھیں اب اگلی جو ٹیم ہے ان کو کتنی دیر میں یہ پورا کرنا ہے یہ دکھائیں ہمارے ناظرین بھی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ اب ان کے لیے ہے ہدف مدینہ آ جائیں کون آئے گا پہلے شیر دیکھیں گے دکھائیے کون سا شیر ہے ان کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ٹیم کے لیے کون سا شیر ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے زباں پر شکوائے رنجو الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے بہت ہی پیارا شیر ہے آپ کے پزل یہاں ہیں اور آپ میں سے کون آئے گا خود آئیں گے آپ ادنان مدنی بھائی مدرستر المدینہ آن لائن والوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے آپ سے وقت شروع نہیں ایک منٹ اور تین سیکنڈ ان کا وہ ہدف تھا اس سے کم میں آپ نے پورا کرنا ہے لایا نہیں کرتے صحیح لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے پر شکوائے رنج و لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا نبی کے نام نام لیوا سے بالکل جلدی سیکنڈ ہوئے ہیں نبی کے نام اور تقریباً شیر مکمل ہو چکا ہے ہم سے گھبرایا اور اکتالیس اللہ اکبر 44 سیکنڈ میں انہوں نے شعر مکمل کر لیا ہے سبحان, سبحان اللہ. اللہ شیر ہے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لی غم سے گھبرایا نہیں کرتے مدرسۃ مدینہ آن لائن والوں کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ان شاء اللہ اشاءاللہ. کیا بات ہے انہوں نے کم سے کم وقت میں شعر پورا کیا 44 سیکنڈ میں ان کا ہدف تھا 1 منٹ اور 3 سیکنڈ اس سے کم میں انہیں کرنا تھا دو پوائنٹ اور انہوں نے حاصل کر لیے ہیں آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں مدینہ مدرینامات والوں کے نو نمبر ہو چکے ہیں مدرسول المدینہ آن لائن والوں کے چودہ پوائنٹس ہیں مدینہ چشمہ سلامت اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ نمبر کی کمی ہو چکی ہے اب سامنے والی ٹیم کو اس کو پورا کرنے میں بڑی محنت ہو سکتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ یہ نیا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پہلا شیر آخری شیر آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں پہلا شیر کہتے ہیں متلا پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں شاعری میں اور دوسرے شیر کو مکتا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا پہلا شیر اور آپ پڑھیں گے آخری شیر ہر ممبر سے باری باری یہ سوال ہوگا میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ پوچھوں گا آپ جواب دیں گے ہر جواب کے ہے ایک پوائنٹ اور دس سیکنڈ میں جواب دینا ہے اب پچیس سیکنڈ نہیں ہوں گے دس سیکنڈ کا کاؤنٹر بھی ساتھ میں چلے گا تیار ہیں آپ لوگ سب مشورہ اس میں نہیں کر سکتے مشورہ آپ نہیں کر سکتے سب کو اپنی اپنی باری میں جواب دینا ہے آپ تیار ہیں آپ سے ہے تین شیر میں پڑھوں گا پہلا شیر آپ پڑھیں گے آخری شیر پہلا شعر ہے زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دبا و چلے کہ باغ پھلے کے پھول کھلے کہ دن ہو بلے لوا, لوا کے تلے سنا کھلے رزا کی زباں تمہاری سبحان اللہ دوسرا شیر ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایک پوائنٹ ہوتا ہے ہر جواب کا مشورہ نہیں کر سکتے اپنی باری پر خود جواب دینا ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے جواب نہیں دے سکے ان کے لبے رنگی کی نشاور تھی کہ جس نے پتھر میں ہسن لال پورنوار بنایا تیسرا شیر میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی مطلب مختہ پڑھیں گے آپ نو سیکنڈ ہیں وقت آپ کا ختم ہو گیا جواب نہیں دے سکتے دے سکے تجھے, تجھے کیا ہوا تھا تو مدینہ کیوں مدینہ چھوڑ, تجھے چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا اتار وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی تین میں سے ایک جواب دیا ہے آپ نے آپ تیار ہے ٹھیک ہے پہلے ان سے لے لیتے آپ تیار ہے چلے تین متلے میں پڑھوں گا آپ نے مکتا پڑھنا ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں کیسے بھی ہو سکتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کر سبحان اللہ, اللہ دوسرا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا دس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں کاؤنٹر فورن چلا دیا کر وقت ہے آپ کے پاس کم چار سیکنڈ ہے جواب نہیں آ رہا جواب تھا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مسترد کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا تیسرا شعر اہل سرات روح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں کل کے خنجرے خوخار آدھا سکے دو خیر خنجر خوبا سے سبحان اللہ تین شعر ہوئے دو کا جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ اللہ تیار آپ دوبارہ مدری نامات کی ٹیم کے ممبر سے دوسرے اسلامی بھائی سے جواب دی دیں گے آپ مقتے کی صورت میں میں پڑھوں گا متلا پہلا شعر دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس بند جب خاد اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیوائی سبحان ہو اللہ, اللہ دوسرا شعر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غو سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غو سے اعظم کا جمیل قادری سو جا سے ہو قربان مرشید پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غو سے اللہ تیسرا شعر وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے سبحان اللہ تینوں کے جواب درست دے دیے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ تیار ہیں تین شیر آپ سے پوچھے جائیں گے میں متلا پڑوں گا آپ مکتا پڑھیں گے پہلا شیر دینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس سن کی دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے داما ترکی ہے رحان اللہ آپ کا جواب درست ہے دوسرا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے سبحان اللہ تیسرا شیر غم ہو گئے بے شمار آکا بندہ تیرے نثار آکا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اتنی رحمت رضا پہ کر دو لا یقر آکا سبحان اللہ <سؤال> جواب درست دے دیے ہیں تینوں اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقروب ہل بوار کیا بات ہے ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے <سؤال> تینوں کے جواب بہت اچھے جوابات دیے انیس پوائنٹ پر پہ پہنچ چکے ہیں تیار ہیں آپ کے آخری اسلامی بھائی ٹھیک <سؤال> ہے تیسرے ممبر ہیں آپ پڑھیں گے مکتا میں پڑھوں گا متلا شیر ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسی نور کا سبحان اللہ دوسرا شیر یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے یہی تو گرتے آٹھ سیکنڈ آپ کے ساتھ والے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے چمک سے جن آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض وجوت کے دریا بہانے آئے ہیں خیر آخری شعر بتائیں گے آپ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نات حال لکھو اور انداز احمد رضا چاہے سبحان اللہ دو جواب درست دے دیے ہیں اور پوائنٹ مل گئے ہیں آخری تیار ہیں آپ پہلا شیر ہے دیکھیں اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں خوش اچھی لگی ناصروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دوسرا مکتا آپ پڑھیں گے دس سیکنڈ کے اندر جلدی کیجئے پانچ سیکنڈ باقی ہیں وقت ختم ہو گیا ہے آپ شیر نہیں پڑھ سکے اللہ اکبر شیر کم جواب تھا آج محفل میں نیازی ناد جو ناد میں نے پڑھی آج شکان کو وہ بڑی اچھی لگی دوسرا شیر چلو دیار نبی کی جانب دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی پڑھیے مقصہ پڑھیں گے آپ دس سیکنڈ ہے تین سیکنڈ ہے نہیں پڑ سکے اگر مقدر نے یا وری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر چلے آخری شیر آپ دیکھیں اس کا جواب دے پاتے کہ نہیں شیر ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مستعفی نے سنبھال رکھا ہے تیراج کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ایک پوائنٹ اس میں انہوں نے حاصل اور یہ مرحلہ مکمل ہوا نو نو پوائنٹ کا اور مدرسۃ المدینہ آن لائن والے اس وقت بیس پوائنٹ پر ہیں اور پندرہ پوائنٹ پر ہیں مدری انعامات والے پانچ پوائنٹ کا ایک فرق ہے جو اب بھی قائم ہے اور دیکھیں گے کہ اب آخر میں کیا ہوتا ہے سکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شروع کریں گے اپنا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہوتی ہے بیس پوائنٹ ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے اور پندرہ پوائنٹ ہیں آمات والوں کے آئیے شروع کریں اپنا آخری مرحلہ جس میں بہت جوش اور ہوش دونوں کی ضرورت ہے پیسانے والا حضرت <سؤال> وہاں کیا مقدری <مات سؤال> <آلہ حضرت> کی سلامتی <سؤال> کی سلامت رہے اللہ اللہ اللہ آخری مرحلہ ہے اور پانچ پوائنٹ کا فرق ہے دیکھیں یہ پورا ہوتا ہے یا مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آج سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں دس اشار ہیں دس پوائنٹ ہے میں شیر پڑوں گا جب بیل بج جائے گی تو شیر رک جائے گا اور پھر جس نے بیل بجائی ہے وہ ٹیم پورا کریں گے پچیس سیکنڈ کے اندر ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے غلط جواب دینے پر یا جواب نہ دینے پر پوائنٹ مائنس ہو جائے گا دیکھیں شیر پورا کرتے ہیں کہ نہیں بیل چیک کریں آپ کی بیل چل رہی ہے سب چل رہی ہیں شر ہے پہلا میرے پاس جی مدری ناماد اتنی جلدی میرے پاس تھے میرے پاس نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا اتنا جلدی آپ گیس کر لیا یہی ہے کہ نہیں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے گنجائش نہیں ہے پانچ پوائنٹ کی کمی تھی آپ نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے اور جواب درست ہو گیا ہے ایک پوائنٹ کم کیا ہے دیکھیں دوسرا شیر پورا کرتے ہیں کہ نہیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے حشر میں اتنی جلدی بیل بجا رہے ہیں آپ نے کیا جی آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہے حشر میں کاؤنٹ ڈاؤن چلے گا تیئس سیکنڈ بائیس سیکنڈ اگر شیر پورا کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ ملے گا نہیں تو پچھلا پوائنٹ بھی چلا جائے گا حشر بھی ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے حشر میں ہے حشر میں کیا کیا مزے تگی کے لوں رضا لوڈ جاؤں پا کے وہ دامانے والی ہاتھ میں اللہ اکبر آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے یا اللہ یہ تو دو پوائنٹ کم کر دی ہیں لگتا ہے آگے بھی کچھ ہوگا تیسرا شیر ہے دیکھے پورا کون کرتا ہے شیر ہے اب تو میرا بھی دل دک دک کرنے لگا ہے شیر ہے غور تو کر مدری نباد والے ایک لفظ سن کے بیل بجا رہے ہیں غور تو کر جی غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا خان یہ معمولی بات ہے. أو سر تو ہے ان کا شناخہ یہ معمولی بات نہیں غور پر آپ نے پڑھ لیا غور سے سن بھی تو ہو سکتا ہے غور سے سن تو رضا اچھا غور تو کہا میں نے وہ غور تو بھی اس میں بھی تو ہے غور سے سن تو ہے آپ کا جواب بہرحال درست ہو گیا ہے تین پوائنٹ کی کمی دور کر لی ہے تین اشار میں مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کو اب کچھ دکھانے کی ضرورت ہے چوتھا شیر ہے دیکھیں اسے پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں شیر ہے دیدار کے مدری انعامات والوں کو کیا گیا ہے تعویزات والوں سے رابطہ کیا دیدار کے بیس سیکنڈ باقی ہیں دیدار کے دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا اللہ اللہ اللہ لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا پھر جواب درست ہے سبحان اللہ 19 اور بیس ایک پوائنٹ کا فرق رہ گیا ہے چار شیر بھی ہو چکے ہیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے پانچواں شیر ہے مدی نامات والوں نے تو انرجی بھر دی ہے مقابلے میں شیر ہے بندہ, بندہ بندہ جی اب تو بغیر سوچے لگتا ہے بیل بجی ہے تو کس نے پہلے بیل بجائی ہے بتائیں گے ہمیں ابھی فیصلہ نہیں کریں گے کوئی بھی یہاں سے نہ بولے پلیز ریپلے دیکھیں گے اور اپنے ناظرین کو دکھائیں گے دور دے پاک پڑیے سل ریپلے فیصلہ کرے گا مدرست المدینہ آن لائن والے ہو سکتا ہے اس بار بازی لے جائیں پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس بتائیے کون سا شیر تھا جو میری مراد تھی بندہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بند ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں بندے سے اور بھی تو شیر ہے بندہ ملنے کو بندہ بننا میں نے کہا تھا بندہ بننا اور آپ نے شیر آگے مکمل کر دیا ہے جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ اکیس پوائنٹ پر ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور پانچ شیر ہو چکے ہیں کتنے شیر ہو گئے پانچ شیر ہو گئے دو پوائنٹ کا فرق ہے دونوں ٹیموں کے درمیان سب دونوں کوشش کر رہے ہیں سیمی فائنل میں پہنچنے کی چھٹا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے پشت پر مدری انعامات والوں نے آج کمال کر دیا ہے پشت کیا کرتا ہے کمال ہوتا ہے کہ نہیں پشت پر ڈل کا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسا تور سے اترا صحیفہ نور کا دیکھ موسا تور سے اترا صحیفہ نور کا, صحیفہ نور کا پھر جواب درست اللہ اکبر چھ شیر ہوئے ہیں ایک پوائنٹ کا فرق رہ گیا ہے بیس پوائنٹ ہے جی مدر مدر انعامات والوں کے بیس پوائنٹ ہیں اکیس پوائنٹ ہے مدرس المدین آن لائن والوں کے مائک پہ کہہ دیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ساتواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے بنے گا دونوں نے بالکل سیم ٹائم میں بیل بجائی ہے اس لیے یہ شیر دوبارہ پڑھیں گے شیر چینج کریں گے اچھا ریپلے میں پتہ چل جائے گا اتنا فریکوینٹ اگر دونوں نے سا ساتھ بجائی ہوگی تو چلیں بھائی مجلس فیصلہ کرے گی درد پاک پڑے دونوں ٹیموں نے سیم ٹائم میں بیل بجائی ہے اس لیے اس شیر کو ہم بدل کر دوسرا شیر پڑا جائے گا ساتواں شیر ہے نا یہ ہو گئے ساتواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے میل سے جی کس نے پہلے بیل بجائی بہت زیادہ فریکوینٹ چل رہا ہے ساتواں شیر ہے کون پورا کرتا ہے میل دوبارہ برابر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے ساتواں شیر پھر چینج کریں گے پھر دوبارہ برابر ہو گیا ہے اللہ اکبر ساتواں شیر پھر ہوگا پھر ہے وہ آن لائن وہ پڑھیں بھائی وہ پہ چلے آپ کے نصیب وہ جلدی کیجئے پندرہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ہے سوچ لیں وہ سے بہت سارے ہیں کوئی بھی پڑھ دیں یہی طے کیا ہے آپ اور آپ نے سوچ لیا ایک پوائنٹ کم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے پوائنٹ کم نہ ہو آپ کا جواب غلط ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں یہ مراد تھا اور دونوں ٹیموں کے پوائنٹ اب برابر ہو چکے ہیں تین شیر باقی ہیں اور اب فیصلہ ہوگا دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ اللہ ایسی غلطی آپ کریں گے تو پیچھے چلے جائیں گے آٹھواں شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے خم مدر انعامات والوں نے ایک لفظ سن کر شیر بیل بجا دی ہے اللہ اللہ اللہ دیکھیں آپ کیا غلطی کرتے ہیں صحیح, صحیح بتاتے ہیں ہم ہو گئی پشتے فلک زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا آہ! کیا بیل بیل پہنے ان بجائی تھی خم ہو گئی پشتے فلک زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا کیا بات ہے جواب درست ہو گیا ہے آہ! ماشاءاللہ ایک پوائنٹ آگے بڑھ گئے ہیں وہ جو پانچ پوائنٹ پیچھے تھے بڑی بات ہے اب دو شیر باقی ہیں آپ مایوس نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے نواں شیر ہے نواں شیر فضل رب اب تو شاید بغیر سوچے ہی بیل بج رہی ہے کون ریپلے کی طرف جائیں گے چلیں بھائی درود پاک پڑھیے خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے سنتے ہیں درود پاک اللہ ہو اللہ محمد صلہ ہوئی وسلم صلاح محمد صلّہ ہوئی وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دیکھا نام محمد آنکھوں کا تار جی ری تیار ہے پہلے کس نے بیل بجائی ہے پتہ چلے گا اور شاید جس کی باری آئے اس کو مشکل ہو جائے مدنی انعامات والوں نے بیل بجائی ہے اب درست جواب دینا ہے ایک پوائنٹ کم بھی ہو سکتا ہے فضل رب آگے آپ پڑھیں گے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس فضل رب سے پھر کمی کس بات کی تہبہ مل گیا سوچ لیجئے کیا یہی درست ہے کیا کریں رہے فضلِ رب سوچ لیں اور کچھ ہے فضلِ رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طےبا مل گیا جواب درست ہو گیا ہے اللہ اکبر آپ کی ٹیم کو مبارک ہو کہ آپ فائنل میں پہنچ گئے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں ایک شیر باقی ہے جو اب ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے ایک پوائنٹ اگر کسی ٹیم کو ملے گا یا کم ہوگا کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا سلسلے کو اختتام کی طرف لائیں گے آپ اسلام میں بیٹھے رہے ہیں ایک منٹ اور ہمارا سلسلہ آپ نے دیکھا انشاءاللہ اللہ کل رات پھر ہوگی آپ سے ملاقات ٹیم مدری انعامات والوں کو بہت مبارک ہو کہ اس سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں ہماری ان اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ شاء پیش کیے جائیں گے انہوں نے بہت محنت کی اور بالاخر پیچھے رہ گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں آپ اسکور بورڈ بھی دیکھیں کس طرح سات مرائل سے گزر کر انہوں نے آج کا مقابلہ کیا جزاک اللہ ابو جزا الرمائے سات مرائل سے گزر کر یہ مقابلہ بار مدنی نامات والے جیت گئے ہیں انشاءاللہ کل رات آپ سے ہوگی پھر ملاقات ایک بہترین موضوع کے ساتھ کل دوکہ نات کا گیپ ہے پرسوں انشاءاللہ دوسرا کوارٹر فائنل ہے نعرہ لگائیے فیضانے کے خلاف ناقیبت کریں گے ناصیبت سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ